الحمد للہ وحدہ وسلاۃ وسلام عالا مل نبی بادہ ولا رسول بعده ولا امت بعد امتی ولا شریعت بعد شریعتی ولا کتاب کتابی وصل اللہ تعالیٰ و اصحابی الدین خلاصۃ العرب العربا اوخیر الخلاء في العبیہ وحم قنجومفما الاحتاء ابالاقتاحم مفاطی الرحمۃ و اعوذ الغر من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحيم فِي مَقَامٍ مقام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 کما صلی تعلیٰ ابراہیم و اعلیٰ علی ابراہیم انک حمید مجید اللہ بارک الحمد علی محمد کمہ بارک تعلیٰ ابراہیم و علی ابراہیم اِن کا حمید مجید واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز دوستو حقوق العباد کے ضمن میں جو گفتگو کا سلسلہ ہمارا چل رہا تھا زوجین کے حقوق کے حوالے سے اور اس میں ہم نے خصوصاً شوہروں کے لیے جو دس بنیادی باتیں تھی کہ وہ ان کو زندگی کیسے گزارنی چاہیے اس پر ہماری گزشتہ نشست میں بات ہوئی تھی آج کی ملاقات میں اسی طرح کے تقریباً دس رہنما اصول بتائے جائیں گے جو بحیثیت شوہر ہمارے لیے وہ سنہری اصول ہیں کہ جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں سکون اور چین آئے گا تو میں تفصیلات چونکہ گزشتہ نشست میں تقریباً ہو چکی ہیں آج صرف ان کے عنوانات کو آپ کے سامنے گنوں گا اور جہاں کہیں بات تفصیل میں جانے کی ہوگی تو وہاں میری کوشش ہوگی کہ میں تفصیل میں جا کر آپ کو بات سمجھا سکوں شوہروں کے لیے جو دس سنہری اصول ہیں بہترین ازدواجی زندگی گزارنے کے لیے ان میں پہلا اصل یہ ہے کہ جب بھی گھر میں داخل ہوں تو ہستے مسکراتے ہوئے مسکراتے چہرے کے ساتھ انسان کو داخل ہونا چاہیے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت بھی ہے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر میں تشریف لاتے تو مسکراہٹ ان کے چہرے پر ہوتی اور عصر حاضر میں ہم جب شام کو گھر سے دفتر سے گھر جاتے ہیں اپنے کام کاج سے تو چاہے دفتر میں اگر افسر سے ڈانٹ پڑی ہو تو ساری ڈانٹ ہمارے چہرے پر ہوتی اور گھر میں داخل ہوتے ہی جیسے دشمن کا آمنا سامنا ہو جاتا ہے تو یہ بنیادی طور پر جو جن علماء سے اللہ پاک کام لے رہے ہیں معاشرے کی اصلاح کا تو ان کے تجربے میں یہ بات آئی کہ چونکہ شوہر اپنے دن بھر کی ساری پھٹیکیں جو اس کی ہوتی ہیں وہ ذہن پہ سوار کر کے جب گھر میں بالکل بجھے ہوئے موڈ کے ساتھ داخل ہوتا ہے تو پھر سامنے سے بیوی بھی پھر ویسے ہی چہرہ بنا لیتی ہے تو دونوں میں ابتدائی لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے تو یہ پہلا اصول ہے اور یہ سنت عمل بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تو مسکراہٹ کے ساتھ داخل ہوتے تو ہم بھی اگر اپنے گھروں میں داخل ہوں اور مسکراہٹ ہمارے چہرے پر ہو دفتر اور کاروبار کے معاملات وہیں پر چھوڑ کر ذہن کو بالکل خالی کر کے انسان اگر گھر آئے تو کئی مشکلات سے اس کو چھٹکارا مل سکتا ہے تو یہ پہلا اصول ہے کہ انسان مسکراہٹ کے ساتھ گھر میں داخل ہو اور دوسرا یہ کہ بیوی کے اچھے کاموں کی تعریف کیا کریں کبھی ضرورت نہیں بھی ہو لیکن آدمی جا کر جو کام یا جس یعنی گھریلو بیوی جو ہوتی ہے وہ جہاں زندگی بسر کر رہی ہوتی ہے اس کی زیادہ تر وقت اس کا کچن میں گزر رہا ہوتا ہے تو اگر آدمی جا کر وہاں تعریف کے دو چار کلمات بول دے اچھا بھائی کچن تو صاف رکھا ہوا ہے بہت آپ کو آپ کا یہ کام دیکھ کے مجھے بڑی خوشی ہوئی یہ صفائی دیکھ کے بہت خوشی ہوئی تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ اس کی دل جوئی ہو جاتی ہے وہ سمجھتی ہے کہ اب یہ میرے ساتھ تعاون کریں گے اور میرے ساتھ ان کی ہمدردی ہے تو مزید اس کے اندر پیار اور محبت آ جاتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں زیادہ حوالے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے اس لیے دے رہا ہوں کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو علم دیا کئی صحابہ ان کے شاگرد جنہوں نے دین حضرت عائشہ صدیقہ سے سیکھا علماء نے لکھا کہ نصف العلم کہ نصف علم امت کا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھا بیرونی زندگی کے گواہ کئی صحابہ ہیں لیکن نجی زندگی جو گھر کے اندر کی زندگی تھی اس کی گواہ ازواج متحرات ہیں تو نصف علم امت کا سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس تو فرماتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے تو فرمایا کہ عائشہ تم مجھے شہد اور ایک کسی اور غذا کا نام لیا کہ اس کی طرح مرغوب ہو مجھے اچھی لگتی ہو جیسے انسان کو شہد کھانے میں اچھا لگتا ہے میٹھا لگتا ہے اور ایک کوئی اور چیز تو سیدہ نے آگے سے فرمایا کہ حضور آپ بھی مجھے شہد اور مکھن کی طرح اس سے بڑھ کر جواب دیا جو حضور نے بیان کیا تھا اس سے بڑھ کر کہا کہ مجھے بھی آپ شہد اور مکھن کی طرح مرغوب ہیں جیسے انسان شہد اور مکھن کو پسند کرتا ہے اس طرح مجھے بھی آپ اچھے لگتے تو دیکھیں جہاں اپریسییشن ہوگی جہاں تعریف ہوگی تو وہاں ہل جزا الاحسان الاحسان وہاں پر اچھائی کا بدلہ ہمیشہ اچھائی سے ملے گا تو یہ دوسرا رہنما اصول ہے کہ ہم اچھے کاموں کی تعریف کرتے چلے جائیں اور تیسرا یہ کہ ان کے یعنی گھر والوں کے کام میں گھر والوں کے معاملات میں انسان دلچسپی ظاہر کرے اب ہماری ساری دلچسپی یہ ہوتی ہے کہ بھائی میری بہت سی پھٹیکیں میرا کاروباری معاملہ ہے میں پہلے تھکا ہوا آیا ہوں مجھے ڈسٹرب نہ کیا جائے اب ان کو جو پریشانیاں ہوتی ہیں وہ انہوں نے سنانی ہوتی دن بھر کی جو تکالیف ہوتی ہیں وہ انہوں نے سامنے رکھنی ہوتی کہ کل آپ نے یہ یہ چیزیں پوری کرنی ہیں ہم آگے سے کہتے ہیں بھئی میری طبیعت سیٹ نہیں ہے مجھے کچھ نہ کہا جائے تو وہ بات غبار وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے تو اولاد کے اور بی بچوں کا ان کے کاموں میں دلچسپی لی جائے دلچسپی کا اظہار کیا جائے تو اس سے ان کو مزید تقویت ملتی ہے کہ ہاں بھائی ہماری داد رسی کرنے والا ہماری تکلیف کو سننے اور سمجھنے والا اب گھر میں آ گیا ہے اور وہ ہماری اس معاملے میں رہنمائی کرے گا تو یہ تیسرا بنیادی اصول ہو گیا اور چوتھا اصول یہ کہ بیوی کو کبھی کبھی ہدیہ دے دیا کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث ہے کہ ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو اب ہم ویلنٹائن گفٹ تو بیچتے ہیں ویلنٹائن ڈے کے گفٹ تو ہم بیچتے ہیں منگیتروں کو جب وہ بیوی بن کر نہیں آئی صرف اس کی نسبت قائم ہوئی ہے اس وقت تو تم چاکلیٹ کے ڈبے اور کیک اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ویلنٹائن کے نام سے بیچتے ہو مگر جب وہ بیوی بی بن کر گھر آ جاتی ہے پھر اس کو بھنگن سمجھنے لگ جاتے ہو اور وہ بھی بھنگن بن کے رہتی ہے جب اس کو باہر جانا ہوتا ہے یہ ایک الگ موضوع ہے تو بازار جانے کے لیے وہ بند سنجھ جاتی ہے اور جب شور کے آنے کا ٹائم ہوتا ہے تو مکمل بھنگن بن جاتی ہے الگ شلوار الگ قمیض مختلف دوپٹہ جیسے گھروں میں ماسیاں کام کرتی ہیں نا ایسی ایسے ہلیے میں ہوتی ہے تو شور کا بھی پھر دل نہیں چاہتا کہ اس کی طرف التفات ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو ہدیہ دینے سے محبت بڑھتی ہے اور بیوی کا سب سے زیادہ حق ہے کہ اس کو ہدیہ دیا جائے تو منگیتروں کو تو تم ویلنٹائن گفٹس بھیجتے رہتے ہو اور جب بیوی بن کر گھر آ جاتی ہے تو پھر تم اپنے جیب کو تالا لگا دیتے ہو کہ بہت خرچہ بہت ہو رہا ہے ابھی میرے پاس کچھ بھی نہیں تو اس سے اجتناب کیا جائے اور پانچواں یہ کہ بیوی اور شوہر کو ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا اور التفات کا اظہار کرتے رہنا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمان ایمان احسن خلقہ کامل ایمان اس مومن کا ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں اور وہ اپنے اہل و عیال کے لیے التفات رکھتا ہو اپنے اہل و عیال کے ساتھ اب معاملات کو شیئر کرتا ہو تو یہ ہم اس چیز کا لحاظ ہی نہیں کرتے ہمارے اندر بیرونی لوگوں کے لیے دونوں اطراف میں میں صرف شوروں کو نہیں کہہ رہا ہوں بیوی ہو شور سے بات کرنی پڑے تو جیسے دشمن سے بات ہو رہی ہو طالبان سے مذاکرات جیسے ہو رہے ہو اور جب دوسروں سے بات ہونے لگے شور کے کسی دوست کا فون آ جائے اور وہ اٹینڈ کر لے تو اتنا ملائم لہجہ نفیس گفتگو ہوتی ہے کہ پتہ نہیں آکسفورڈ سے پڑھ کے آئی ہے یا کہاں سے آئی ہے اور جب شور سے بات کرنی ہو تو ایسا کرخ قسم کا لہجہ ہوتا ہے کہ پوچھو مت مطلب جیسے طالبان سے مذاکرات ہو رہے ہو آخر میں کچھ نہیں بنتا اور اسی طرح شور حضرات ہوتے ہیں باہر کسی کی گاڑی پنکچر ہو جائے اجنبی عورت کی تو بھائی بن کر اس کے ٹائر بدل رہے ہوتے اور گھر میں بیوی کسی کام کا کہہ دے تو منہ بنا لیتے تو یہ جو ہے افراد اور تفریح ہے اس سے بچتے رہنا چاہیے اور آپس میں میاں بیوی کو محبت اور التفات کا اظہار کرتے رہنا چاہیے جیسے ہم نے گزشتہ نشست میں کہا تھا کہ قرآن کریم کا بھی درمیانی لفظ ولی <تصفيق> کہ تم یہ قرآن کا بالکل درمیانی لفظ ہمارے برے صغیر میں تاج کمپنی وغیرہ کے جو قرآن چھپتے ہیں اس میں یہ جلی حروف کے ساتھ لکھا ہوتا ہے باقی قرآن کا فون اگر چودہ سائز کا ہے تو یہ اٹھارہ میں لکھا ہوتا ہے <تصفيق> ولی <يَتَلَتَّف> تلف <تصفيق> کہ تم بات کرو تو نرمی ہو تمہارے لب و لہجے میں دیکھیں بنیادی طور پر مسلمان جو ہے یہ دائی ہے اور دعوت کے کام میں جلالت نہیں چلتی دعوت کے کام میں حکمت ہوتی ہے دعوت کے کام میں محبت ہوتی ہے اسی لیے تو ازہب الا فراؤ نے ان نہ کہ آپ فراؤن کی طرف جائیے وہ بہت بڑا باغی ہے اور جلالت شان والے پیغمبر سے کہہ رہے ہیں جس کے شان میں جلالت ہے مگر کیا کہا فک لہو کو لینا جب بات کریں تو بات نرمی سے کریں اصحب کہاں بھی اپنے ساتھی کو سمجھاتے ہیں کہ جب آپ کھانا لینے جائیں تو ایک تو پاکیزہ کھانے کا خیال کریں دیکھ لیجئے گا کہیں داتا کے نام کی دیگ نہ پکی ہو جب کسی سے کھانا لیں تو المدد ہوٹل سے نہ لیں بلکہ دیکھیں کہ دیندار آدمی ہے صحیح و لقیدہ بندہ ہے تو اس سے کھانا لے کر آئیں اور لوگوں سے ترش روئی کے ساتھ نہ ملیں ولیطف نرمی کے ساتھ اچھے انداز میں تو یہ ایک بنیادی اصول ہے عمومی زندگی کا بھی اور گھریلو زندگی کا بھی اور پھر ہے چھٹا اصول کہ دل لگی اور دل جوئی کی باتیں ہوتی رہنی چاہیے گھر میں پیار محبت کی باتیں ہوں نفرت کی باتیں نہ ہوں اور ساتواں بنیادی اصول یہ ہے کہ تحمل مزاجی اختیار کی جائے آج اسی کا ہمارے اندر فقدان ہے جتنے بھی مذاکرات انتشار کی طرف جاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے اندر تحمل مزاجی نہیں ہوتی آپ کبھی دیکھیں نا سڑک پہ دو گاڑیاں آپس میں آمنے سامنے ہو جائیں تو وہ دونوں ایک دوسرے کو بات کرنے کا موقع ہی نہیں دیتے وہ ادھر سے بول رہے یہ ادھر سے بول تحم مزاجی نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے ہمارے اندر اس کی وجہ سے ٹریفک گھنٹوں کھڑا رہتا ہے کیونکہ سڑک بلاک ہو گئی دو گاڑیاں اب وہ ایک کہہ رہا ہے یہ تمہاری غلطی ہے دوسرا کہہ رہا ہے تمہاری ایک دوسرے کی سن بھی نہیں رہے کہ غلطی کس کی ہے تو میاں بیوی کو تو گھر کی اور زندگی کی گاڑی چلانی ہے تو ان کے اندر تحمل مزاجی ہونی چاہیے جب انسان کو غصہ آتا ہے یہ فطری چیز ہے مگر دیکھیں جب غصہ شوہر کو آیا ہوا ہے تو بیوی تحمل سے کام لے خاموشی سے اس کی بات سن لے اگر شوہر دیکھے کہ بیوی نرم گرم بات کر رہی ہے تو تھوڑی دیر وہ تحمل سے کام لے لے مگر ہوتا کیا ہے کہ دونوں چک چک چک چک چک چک, چک چل رہی ہوتی اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے اولاد پر اثر پڑتا ہے محلے میں برا اثر پڑتا ہے جہاں گھروں میں آواز جاتی ہے وہ کہتے ہیں یہ تو مولوی صاحب کے گھر میں لڑائی ہوتی رہتی ہے تو انسان کو تحمل مزاجی سے کام لیتے رہنا چاہیے کہ انسان دوسرے کی بات کو بھی سن لیا کرے ہم نے بولنا سیکھا ہے سننا نہیں سیکھا حالانکہ نقطے کی بات ہے کہ اللہ نے زبان ایک دی کان دو دیے کہ سنا زیادہ کرو اور بولا کم کرو یہ نقطے کی بات ہے کان دو دیے جو سننے والا عضو ہے وہ دو دیے کہ غور سے سنو بار بار سنو اور جو بولنے والا عضو ہے یہ ایک دیا کہ بولو لیکن سوچ سمجھ کر بولو ہم بولتے خوب ہیں سنتے کسی کی نہیں سننا ہمارے کتاب میں ہی نہیں یہ ڈکشنری میں ہمارے لفظ ہے ہی نہیں کہ ہم نے کسی کی بات سننی بھی ہے اور پھر گھر میں شریعت کی پابندی کا لحاظ کیا جائے یہ بڑا اہم اصول ہے اب ہم دوسروں کو تو نصیحت کرتے ہیں وہ ہے نا محاورہ مشہور ہے نا کہ دوسروں کو نصیحت خود میاں فصیحت تو ہم دوسروں کو تو نصیحت کرتے ہیں خود عمل کرتے نہیں ہیں جب خود شریعت پر پابند ہوگا خود عمل شریعت پر کرے گا تو اس بندے کے گھر میں بھی شریعت پر عمل ہوتا رہے گا کیونکہ جب اس کے مزاج میں شریعت کی پابندی ہوگی شریعت کی تابے ہوگی تو اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کے مزاج میں بھی پھر پابندی اور اطاعت آئے گی تو گھر میں شریعت کا لحاظ کیا جائے اور میاں بیوی ایک وقت میں غصہ نہ کھائیں یہ تو بات تحمل مزاجی کے ضمن میں بھی گزر گئی اور آپس میں ناراضگی کی حالت میں سویا نہ کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی سے فرمایا کہ تم صدقہ کر کے سویا کرو اور اس نے کہا اگر میرے پاس پیسے نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے دل سے رنجشیں مسلمان بھائیوں کے لیے دور کر لو دن میں اگر تمہارے کسی کے ساتھ تلخ کلامی ہوئی کوئی زیادہ بات ہوئی وہ رنج رنجش اور کی دور کر لو یہ بھی صدقہ ہے تو آپس میں رنجشوں کے عالم میں نہ سویا کرو بلکہ صلاح صفائی کر کے پیار محبت سے بات کو سلجا کر پھر سو جایا کرو یہ دس بنیادی اصول ہیں مگر ان کے ذمن میں اب ایک بات جو آگے کرنے جا رہا ہوں وہ یہ کہ اسی طرح دس حماقتیں بیان کی علماء نے کہ دس کام ایسے ہیں کہ ان کے ساتھ حماقت جڑی ہوئی ہے اب جب میں وہ گنواؤں گا تو وہ ہم سب کو اپنی تصویر نظر آئے گی وہ ہے نا جی کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یاد جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی تو اب جب میں یہ بیان کروں گا یہ دس حماقتیں ہم سب میں موجود ہوں گی تو پھر ہمیں ہنسی بھی آئے گی اپنی ذات پر اور پریشانی بھی ہوگی علماء کا اللہ بھلا کرے انہوں نے ہر ہر بات دین کی کھول کے رکھی تو فرمایا کہ دس ایسی حماقتیں ہیں کہ وہ بے وقوفی میں شمار ہوتی ہیں لیکن ہم اس کا خیال نہیں کرتے ہیں پہلی حمات یہ کہ انسان نیکی تو نہیں کرتا مگر جنت کی امید پر لگا رہتا ہے تو جو آدمی نیک عمل نہ کرے اور جنت کی امید ہو یہ سب سے بڑی حماقت یہ پہلی حماقت ہے کہ انسان نیک عمل کوئی نہ کرے اور امید اس نے جنت کی لگائی ہو اب آپ دیکھیں نا ہم زندگی ساری اللہ کی نافرمانی میں گزارتے ہیں موت جے سال میں آ جائے پھر گھر والے قرآن شریف لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اب اس کو بخشوانا ہے خود عمل کوئی نہیں کیا اور تمنا بخشش کی سارے عالم کر رہا ہوتا ہے کہ اس کی اب کسی طرح مغفرت ہو جائے تو شرط ہے مغفرت اور جنت کی امید کے لیے شرط ہے عمل صالح جب تک نیک عمل نہیں ہوگا تو مقفرت یقینی نہیں ہو سکتی اللہ خود بخش دے وہ تو مالک ہے وہ تو مالک ہے بخش دے تو کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں لیکن جو اسباب اور طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ پہلی یہ بات حماقت ہے کہ بندہ نیکی کوئی نہ کرے اور تمنا اس نے لگائی ہو کہ مجھے میری مغفرت ہو جائے اور میری بخشش ہو جائے مجھے جنت مل جائے دوسرا یہ دوسری بڑی حماقت یہ کہ خود انسان ہمیشہ بے وفا ہوتا ہے مگر دوسروں سے وفا کی امید لگائی رکھتا ہے کہ سب مجھ سے وفا کرنے والے ہیں اور خود یہ سب سے بڑا بے وفا ہوتا ہے تو یہ دوسری ہے اور تیسری حماقت کی بات یہ ہے کہ انسان کی اپنی طبیعت میں سستی ہوتی ہے کہ میں یہ کام کروں کہ نہ کروں چلو نہیں کرتا ہوں کوئی بات نہیں سست مزاج ہے اور دوسروں سے چاہتا ہے کہ میری ہر خواہش پوری کرتے جائیں میں پانی مانگوں تو پانی پیش کر دیں حالانکہ شاہ صاحب آج کسی نے پانی نہیں پیش کیا ہے خیر تو یہ ہم سست مزاج ہیں اور دوسروں سے ہماری تمنا ہوتی ہے کہ ہماری خواہش پوری ہوتی رہے اور چوتھی بات یہ میں نے تو مذاکن کہا بھائی کوئی بات نہیں چوتھی حماقت یہ کہ انسان اپنے بڑوں کی نافرمانی کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ میرے چھوٹے میرے فرما بردار بن جائیں یہ ہو سکتا ہے کبھی نہیں ہو سکتا آپ دو... یہ تو دنیا تو دار العمل ہے اور مقافات عمل ہوا کرتا ہے جب آپ اپنے بڑوں کے نافرمان ہوں گے تو آپ کے چھوٹے کیسے آپ کے فرما بردار ہوں گے یہ چوتھی حماقت اور پانچویں حماقت یہ کہ انسان بیماری میں بدپریزی کرتا ہے اور امید صحت کی لگاتا ہے شوگر والوں کو دیکھو نا ہم میٹھا کھا لیتے ہیں کہتے <laughs> <laughs> چلو کوئی بات نہیں رات کو دو گولی کھا کے سو جائیں گے یہ سب سے بڑی حماقت کہ <laughs> <laughs> <laughs> انسان بد پرہیزی کرے اور اس کو تمنا ہو کہ مجھے شفا مل جائے ناممکن ہے اور اپنی آمدن سے زیادہ خرچ کرنا اور پھر امید لگانا کہ میری زندگی خوشحال گزرے گی جب میں دس روپے خرچ بیس کر رہا ہے یہ کبھی خوشحال نہیں ہوگا یہ ہماقت اور ساتویں ہماقت یہ کہ خود مشکل وقت میں کسی کی مدد نہیں کرتا منہ موڑتا ہے اور دوسروں سے امید لگاتا ہے کہ یہ میری مدد کریں گے جب میں کہیں پھنسوں گا بلکہ ہمارا تو مزاج ہی پاکستانیوں کا اور ہے ہم مشکل کشا دوسروں کو مانتے ہیں اور جب خود پھستے ہیں تو پھر کہتے ہیں ہم اللہ ہماری مشکل حل کر دے تو خیر آٹھویں حماقت یہ کہ کسی کو راز کی بات بتا دینا اور پھر اس سے کہنا کہ یہ آگے کسی کو نہ بتانا یہ سب سے بڑی حمات جب تم نے خود اس کو راز راز نہیں رہنے دیا تو دوسروں سے تم کیا امید لگاتے ہو کہ وہ اس کو بچائیں گے اور پھر عورتیں تو ماشاءاللہ تنور تندور دیہات میں تندور ہوتے ہیں نا وہاں جب ایک گھر میں تندور گرم ہوتا ہے تو باقی گھروں کی خواتین وہیں آ کے روٹی لگواتی ہیں. اس تندور پہ سارا بی بی سی لندن چل رہا ہوتا ہے جتنے گاؤں بھر کی خبریں ہوتی سب لے کے وہاں پہنچ جاتی ہیں روٹی لگاتی جاتی اور خبریں ایک دوسرے کو بت... تمہیں پتہ ہے یہ ہوا یہ ہوا یہ سارے اور بتانا کسی کو نہیں یہ سب راز کی بات ہے تو یہ سب سے بڑی حمات اور نوی حماقت یہ ہے کہ جو انسان گناہ پر ہمیشگی کرتا ہو گناہ پر مداومت کرتا ہو ہمیشہ گناہ میں مبتلا لگا رہتا ہو اور امید پر ہو کہ میری مغفرت ہو جائے گی میری بخش ہو جائے گی یہ بہت بڑی حمات ہے خیال است محال است جنون یہ پاگل پن ہے یہ جنون ہے نادانی ہے اور جانتے ہیں دسویں حماقت ہی کیا ہے آپ ذرا سوچیں میں جب تک پانی پیتا ہوں کہ دسویں حماقت کیا ہوگی جی دسویں ہماقت علماء نے جو لکھی بڑی عجیب ہے کہ دو میاں بیوی آپس میں جھگڑا کریں اور ان کا خیال ہو کہ ہمارے گھر میں سکون آئے گا یہ سب سے بڑی حماقت میاں بیوی آپس میں جھگڑا کریں اور خیال یہ ہو کہ ہمارا گھر پرسکون رہے یہ ناممکن ہے یہ سب سے بڑی حماقت دیکھیں اللہ رب العزت نے قرآن قریب میں تین باتوں کو سکون کا بتایا ہے تین چیزوں کو اللہ پاک نے سکون بتایا ایک تو یہ جو آئے ہے نا جو بھی ہم نے تلاوت کی ابتدا میں وجالم و رحم تنو ال تو میاں بیوی کو اللہ پاک نے سکون کا ذریعہ بتایا شوہروں سے کہا کہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے لتسکنو الحا اور بیویوں سے کہا تمہارے شوہر تمہارے لیے, تمہیں ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث تو پہلا سکون کا باعث کیا بنا میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث سورہ روم آیت نمبر اکیس اور دوسری جگہ اللہ پاک نے فرمایا جعل سورہ نحل کہ تمہارے جو گھر ہیں یہ سکون کا باعث انسان کا جو رہائشی گھر ہوتا ہے بیت یہ تمہارے لیے سکون کا باعث ایک بیوی سکون کا باعث دوسرا گھر سکون کا باعث اور تیسری جگہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا ہوسکن تمہارے لیے ہم نے رات کو سکون کا بنایا ہے تو تین چیزوں کو اللہ پاک نے سکون بتایا ایک بیوی تمہارا سکون دوسرا تمہارا گھر تمہارا سکون اور تیسرا تمہارے لیے رات میں سکون ہے تو اب دیکھیں یہ تینوں باتیں اگر آپ جوڑیں آپس میں تو جس آدمی کے پاس تین چیزوں کو بتایا نا تو سو میں کتنے ہو گئے تینتیس تینتیس ہر ایک کو مل گئے تینتیس پرسینٹ سکون بیوی میں تینتیس پرسینٹ سکون گھر میں اور 33% سکون رات کے اندر تو اب آپ دیکھیں جس کے پاس بیوی نہیں ہے گھر ہے اور رات ہے تو اس کا 33% سکون ختم ہو گیا 66% رہ گیا اب جس کے پاس رہنے کو گھر بھی نہیں ہے اور بیوی بھی نہیں ہے تو اس کا 66% سکون ختم ہو گیا صرف 33% رات کا سکون اس کو مل گیا اور جس کی رات کو نیند ہی نہیں ہے اب ہم کراچی والے کرتے کیا ہیں بیوی اللہ نے دی ہوتی ہے سکون کا ذریعہ اللہ پاک نے دیا ہے گھر بھی دیا ہوا ہے لیکن ہم کرتے کیا ہیں ہماری رات کی محفلیں آباد ہوتی دوستوں کی مجلسیں آباد ہوتی بیٹک لگی ہوتی ہے کچہری ہو رہی ہوتی ہے کوئی اس کو کچہری کا نام دیتا ہے کوئی بیٹک کہتا ہے کوئی جناب تخت لگا کے بیٹھا ہوا ہے تو سکون گھر پر اللہ نے رکھا یہ گھر نہیں جا رہا باہر بیٹھا ہوا ہے سکون اس کا غارت ہو گیا سکون اللہ پاک نے بیوی بی میں رکھا ہے یہ دوستوں میں تلاش کر رہا ہے سکون غارت ہو گیا سکون اللہ پاک نے رات میں رکھا ہے یہ رات کو جاگ کے گزار دیتا ہے پھر سکون تلاش کرتا ہے بارہ بجے تک سوتا ہے کراچی کی مارکیٹ بارہ بجے کے بعد کھلتی پھر ہم سب شکوہ کرتے ہیں کہ برکت اٹھ گئی ہے برکت تو فجر کے بعد ہے اور تم اس کو بارہ بجے کے بعد تلاش کرتے ہو اتنے فاسٹ اتنی فاسٹ کون دنیا میں کوئی نہیں جتنے پاکستانی سکون تلاش کرتے ہیں سکون اللہ پاک نے تین چیزوں میں رکھا تو عشاء کے بعد جلد سونے کی عادت ڈالی جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو پسند فرمایا اور دوسری اہم بات یہ کہ بچوں کے سامنے بحث مباحثہ سے میاں بیوی کو بچتے رہنا چاہیے تب گھر میں سکون آئے گا اور گھر کے ماحول کی طرف توجہ دینی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لئی سل یتیم قدمات والدہی وہ یتیم نہیں جس کے والدین مارے جائیں بلکہ بل بلتیم یتیم العلم والعمل یتیم در حقیقت وہ ہے جس کے پاس جس کا علم مارا جائے جس کا عمل مارا جائے آج ہمارے پاس نہ علم ہے نہ عمل ہے تو ہم اصل یتیم ہم ہیں جن کے والدین مارے جائیں وہ یتیم تو دوسرے ہیں لیکن جن کے پاس نہ علم ہو نہ عمل ہو اور وہ سکون کے تلاش میں متلاشی رہیں تو سکون نے اللہ پاک نے صرف دینداری میں رکھا ہے یاد رکھیے باقی جہاں چلے جاؤ دیکھو یورپ میں امریکہ بڑا سپر پاور بنا ہوا ہے اور جس ملک پہ چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے حملہ کر دیتا ہے کوئی راستہ روکنے والا نہیں لیکن اللہ پاک کا نظام غیبی نظام ایسا عظیم نظام ہے یہ قتل و غارت کے دریا بہا دیتے ہیں بمبارٹمنٹ کی بوچھاڑ کر دیتے عراق کی افغانستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں ان کے فوجی جب واپس جاتے ہیں ذہنی معذور ہوتے ہیں. ایسے سینکڑوں کیس پینٹاگون کے اندر پیش ہوئے ہیں بارہ ہزار فوجی امریکہ کے جب عراق سے واپس گئے کسی نے اپنی بیوی کو قتل کیا کسی نے محلے میں لوگوں کو قتل کیا کسی نے گھر میں بچوں پر تشدد کیا سارے جیل میں پھر ان کا علاج کیا گیا پھر ان پر ان کی سائیکالوجیکل ٹیسٹ ہوئے تو پتہ چلا یہ سارے ذہنی معذور ہیں اللہ پاک تو چھوڑتے نہیں ہیں نا تو پھر وہ سکون تلاش کرتے ہیں سکون ملتا نہیں پھر وہ شراب اور راتوں کی بے چینی اور کلبوں میں وقت گزارنا اور پھر قتل و غارت اور اس طرح ان کی زندگی گزر جاتی تو سکون اللہ پاک نے صرف دین کے ساتھ جوڑا ہے اور گھر کے اندر جب ہوں دیکھیں اللہ پاک فرماتے ہیں انف سکم وہ اہلی اپنے آپ کو بھی بچاؤ اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ تم اپنے آپ کو بچاتے ہو مسجد اگر آ ہی جاتے ہو نماز پڑھ کے جاتے ہو ریموٹ تلاش کر رہے ہوتے ہو کہ ریموٹ کہاں رکھا ہوا ہے اب چلاؤ ذرا وہ آپ ریموٹ چلاتے ہیں پھر چینل تبدیل کرتے ہیں پھر گھر میں بھی آپ نے یہ شوشا دیا ہوا ہے پھر اولاد بھی اس سے لگی ہوئی ہے پھر آپ چاہتے ہیں میرے گھر میں سکون ہو تو گھر میں سکون نہیں آ سکتا اللہ پاک فرماتے خوف سکم خود کو بھی بچاؤ وہ اہلی اور اپنی اولاد کو بھی بچاؤ آگ سے جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بھی بچاؤ اپنی اولاد کو بھی بچاؤ تو میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستو انسان کو گھر کے اندر پروکار زندگی گزارنی چاہیے درگزر سے کام لیتے رہنا چاہیے اور ہر ضرورت اپنی حلال طریقوں سے پوری کرتے رہنا چاہیے اور بیویوں کی دیکھیں بیویوں کا بڑا مقام ہے دیکھیں آپ سے اگر کوئی آپ کی والدہ کسی کی سفارش کر دے والد کسی کی سفارش کر دے آپ کو اس پر غصہ آ رہا ہو کہ میں نے اس کو معاف نہیں کرنا لیکن آپ کی والدہ سامنے آ بیٹا میری خاطر اس کو بخش دو معاف کر دو تو آپ کہیں گے چلو یہ میری والدہ نے کہہ دیا میں رکھ دیتا ہوں بات کبھی آپ سے کسی بھائی نے کہہ دیا کہ بھائی آپ کو تو غصہ آ رہا ہے لیکن میری وجہ سے آپ اس کو معاف کر دے میں آپ کا بھائی ہوں آپ اس کی علاج رکھ لیتے ہیں باپ نے کہا بیٹا یہ آدمی تمہیں محلے میں تو اچھا نہیں لگتا لیکن بیٹا میری عزت کا خیال کرو اس کو معاف کر دو آپ کہتے ہو چلو میں اپنے باپ کی بات رکھ لیتا ہوں میں اپنی بہن کی بات رکھ لیتا ہوں تو بیویوں کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں سب سے بڑی سفارش ہے دیکھیں اللہ کی سفارش آ رہی ہے اللہ پاک فرماتے وہ عاشرو ہنب المعروف تمام مفسرین نے لکھا کہ اللہ پاک سفارش کرنے کے دیکھو ان کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارو ان کے ساتھ طریقے سے زندگی گزارو یہ ہم نے تمہارے نکاح میں دے دی تمہارے اختیار میں دے دی تم کو ان پر قوام بنایا ارجال وقوام علنسا تو دیکھو وہ بالمعروف ان کے ساتھ اچھی زندگی بسر کرو یہ تمہارے لیے سکون کا باعث تو اللہ کی سفارش ہے مفسرین نے لکھا جس نے اللہ کی اس سفارش کو منظور کر لیا اور اپنی بیوی کے ساتھ ہنسی خوشی کی زندگی گزاری قیامت کے دن جب وہ گناہوں کی ٹوکری لے کر حاضر ہوگا اللہ پاک کہیں گے اس نے میری سفارش کی لاج دنیا میں رکھی تھی اس کی بیوی اخلاقاً اس کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتی تھی مگر اس نے وہ آشرو ہنب المعروف کی سفارش پر عمل کرتے ہوئے اس کے ساتھ اچھی زندگی گزاری آج میرا گناہگار بندہ میرے سامنے کھڑا ہے اس نے میری سفارش کا لحاظ کیا تھا آج میں اس کی سفارش آج میں اس کا لحاظ کرتا ہوں جب میرے بندے میں نے تجھے بخش دیا تو دیکھیں کتنا بڑا سودا ہو جائے گا اگر ہم اللہ کی مرضی پر زندگی گزاریں گے اور آخری سفارش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں جو سفارش فرمائی فرمایا السلاط اصلاط وما ملکت ایمان نماز نماز پر قائم رہنا اور جو تمہارے ماتحت ہیں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا تو ماتحتین میں ہی اہل و عیال بھی آتے ہیں نا اولاد بھی تمہاری ماتحت ہے کلکم راہم و کلکم مسعل عریت ہی تم میں ہر کوئی جو ہے وہ مسئول ہے اپنی رعیت کے بارے میں تمہارے اہل خانہ تمہاری رعیت ہیں تم اس کے سربراہ ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم جن پر سربراہ مقرر ہو جاؤ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو تو اللہ نے بھی سفارش کر دی و آشرو ہنب اللہ کے رسول نے بھی سفارش کر دی فرمایا وما ملکت ايمان تو میرے محترم بزرگ و عزيز دوستوں اور يوں بھى اللہ کے رسول صلی اللّہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ بیوى بی جو ہے عورت جو ہے یہ اللہ پاک نے اس کو پسلی سے پیدا کیا حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا تو ایک حدیث کے الفاظ ایسے ہیں کہ عورت جو ہے وہ پسلی سے بنائی گئی ہے تو جس طرح پسلی کی ہڈی ٹیڑی ہوتی ہے اس طرح اس کے مزاج میں ٹیڑھا پن ہے تم اگر اس کو زبردستی سیدھا کرنا چاہو گے یہ یہ ہڈی ٹوٹ جائے گی جیسے پسلی کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے اس طرح تمہارا گھر بکھر جائے گا ٹوٹ جائے گا لہٰذا ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو اچھے طریقے سے ان کے ساتھ زندگی گزارو اللہ پاک تمہاری مدد کرے گا اور انگریزی کا بھی محاورہ ہے کہ ہاؤسز آر بلٹ وتھ مٹیریل بٹ ہومز آر بلٹ ہارٹس مکان سیمنٹ سے بلاک سے گھارے اور مٹی سے بنا کرتے ہیں لیکن گھر دلوں کی محبت سے آباد ہوتے ہیں دلوں سے گھر جوڑا کرتے ہیں تو میرے محترم بزرگ اور عزیز دوستو اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور ہمارے اوپر جو ہمارے اہل خانہ کے ہمارے بیوی بچوں کے حقوق ہیں اللہ پاک اس ان حقوق کو ہمیں پورا کرنے والا بنائے وآخر و دعوانا ان الحمد رب العالمین آئندہ کی نشست میں چلیں انشاءاللہ بیویوں کی کلاس لیں گے اگر اسلائی معاشرہ والوں نے پروگرام بنا دیا تو پھر بیویوں کی کلاس لے لیں گے واخیرہ الحمد الحمدللہ رب العالمین کچھ اعلان وہ کرنا چاہ رہے